السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ وسلاۃ والسلام علام بہدا معذر مکرم صین آج کے خطبے کا موضوع تھا مخفی یعنی پوشیدہ نحمت خطیب محترم نے اللہ رب العمین کی حمد و ثناء اور اللّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دہد سلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ رب العامین کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے اور اللہ رب العامین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ اسلام کی ہے اور یہ اسلام تمام نعمتوں کی بنیاد اور جڑ ہے اور عافیت کی نعمت بھی بہت عظیم نعمت ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت خوشگوار ہوتی ہے جسے جس دنیا کے اندر عافیت مل گئی وہ نفسیاتی اور جسمانی اور اجتماعی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور صحت و عافیت والی زندگی گزارتا ہے اسے نہ کوئی وسوسہ ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم لاحق ہوتا ہے اور نہ ہی فقر لاحق ہوتا ہے اللہ ہر براہین اسے فطروں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی زندگی کو کی خوشی کو کوئی چیز اسے خراب نہیں کر سکتی ہے اور آخرت میں اللہ ہر اس سے تجاوز کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے عیوب کو چھپاتا ہے اور ہمیشہ والی نعمتوں سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے آفیت کے ذریعے سے ہر نقصان کو انسان دور کر سکتا ہے اور ہر خر اور ہر خیر اور بھلائی کو انسان لا سکتا ہے یا اس کے ذریعے مل سکتا ہے عافیت صرف بیماریوں سے اور اس طریقے سے معذوریوں سے آفیت اور بچنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ گناہ اور معاشی سے عافیت یہ سب سے عظیم عافیت ہے کیونکہ گناہوں کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگ راستے سے پھٹک جاتے ہیں اور اس عافیت کی نعمت اسی شخص کو معلوم ہوتا ہے جو اس سے محروم ہوتا ہے اور یہ جنہیں بھی عافیت ملی ہے یہ ان کے لیے تاج ہے اور یہ ان کے لیے ایک پوشیدہ اور مخفی بہت بڑی نعمت ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سور سے فرمایا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی چیز سکھا دیجئے جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے میں مانگوں یا جس کو اللہ سے مانگوں تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ العافیہ اللہ رب برامین سے تم عافیت طلب کرو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دن کے بعد پھر اللہ کے سر کے پاس گیا پھر میں نے وہی سوال دوہرایا کہ ہمیں کوئی چیز بتائیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تمہارے نبی نے فرمایا کی صلی اللہ اللہ اللہ تعالی سے تم عافیت کا سلا سوال کرو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے بندو عافیت کثرت مال کا نام نہیں ہے کہ اگر آدمی کے پاس زیادہ مال ہے تو عافیت میں ہے ہرگز یہ نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے آف فرماتے ہیں من اسبح قم عام صرف جو آدمی اپنے گھر کے اندر اپنی جھوپڑی کے اندر امر کے ساتھ رہتا ہے معاف عنفی جس اور وہ بیماریوں سے محفوظ ہے عافیت میں ہے ان دوہ میں اور اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہے فقان نمایت دنیا بے حضافی رہا تو گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اسے مل گئیں دنیا کی ساری چیزیں اسے مل گئیں حالانکہ اس کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے جھوپڑی میں رہتا ہے امر امان میں ہے عافیت میں ہے صرف ایک دن کی روزی اس کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں کے اندر ڈھیر ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب برامین سے ہمیشہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ رب برامین تو ہمیں نعمت کے زوال سے بچا لے اور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ میں کا نعمت اللہ ابرامن میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیری نعمت مجھ سے ختم ہو جائے وہ تحول عافیتک اور تیری عافیت بدل جائے ختم ہو جائے میں تیری پناہ چاہتا ہوں وہ فجر تقبت اور اچانک انتقام لینے سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں وہ جمی سختی اور تیری تمام ناراضگی سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور یہ بات شادی شدہ ہے یہ عافیت کا سوال کرنا یہ بہترین دعا میں سے ہے اور جیسا کہ حدیث گزر چکی کہ حفظ عباس حضی اللہ جانے تین دنوں تک یا کئی بار سوال کیا تو ہمارے بھی نہیں فرمایا تم اللہ حربرن سے عافیت کا سوال کرو اور آج جو نیک ہیں یا عافیت میں ہیں ان کو بھی اللہ حربرہن سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیمار ہے یا اس طریقے سے پریشانیوں میں ہے وہی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے گا ایسا نہیں ہے بلکہ جو انسان امن و امان میں ہے اور اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں ہے اس کو بھی ہمیشہ اللہ البراہین سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ نعمت چھین لی جائے اور یہ نعمت ختم ہو جائے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نعمتوں کے اندر ہیں لیکن کل بیماریوں کے اندر ہو جاتے ہیں آج بہت سارے لوگ بہت ساری آزمائشوں میں ہیں معذور ہیں بہت ساری بیماریوں میں ہیں کل اللہ تعالیٰ انہیں امن امان اور صحت و عافیت کی زندگی دے دیتا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ ہر برامن سے عافیت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شاد ہے تم ماں تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا مطلب یہ آفیت کیونکہ عفیت بہت بڑی نعمت ہے اور اس طریقے سے اللہ البلامن حمایہ اومنق الربن آتنا فی دنیا ہنسنا و فی حسنہ ہنسنا عذاب عذابنار اس کی تفصیل میں امام نبی فرماتے ہیں کہ حسرت النیا سے مراد دنیا کا جو ہنسنا ہے وہ کیا ہے صحت اور عافیت ہے اور آخرت کا جو ہنسنا اور نیکی ہے وہ خیر کی طرف توفیف دینا اور اللہ البامن کا معاف کر دینا ہے یہاں تک کہ جو مردے ہیں ان کو بھی عافیت کی ضرورت رہتی ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت وقت جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ان کے لیے اللہ العالمین سے صحابیت کا سوال کرنا چاہیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ ہم قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھیں السلام علیکم احلت دومن اور مسلم اے مومن اور مسلمانوں کی جماعت تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو وہ ان شاء اللہ اللہ ہم سب تم سے ملنے والے ہیں اص اللہ علّہ والم العافیہ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ البرہین سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اس لیے مردہ بھی عافیت کا محتاج ہے تو جو زندہ انسان ہے وہ کہیں زیادہ اس سے عافیت کا محتاج ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ اور سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہ عمین اڑک العافیہ دنیا والا آخرا اللہ تعالیٰ ہم دنیا اور آخرت میں تیری عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ عمین اصڑک الافوا والا عافیت و ممات وہ دنیا آیا اللہ ہر برامین ہم اف اور عافیت تیری معافی اور عافیت کا دین کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی ہم تج سے ہمیشہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے اور اس طریقے سے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا کہ کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہوئے پاتا ہوں اللّہ فی بدنی اللہ آفری فی سمعی اللہ آفری فی وص ال کہ اللہ تعالیٰ تو میری بدن میں عافیت دے میری نگاہوں میں عافیت دے دے اور اس طریقے سے میرے کان میں عافیت دے دے, دے تیرے علاوہ کوئی معمول برحق نہیں ہے آپ صبح شام ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا صبح شام کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سور کی سنت کی پیروی کروں اور یہ دعا بھی میں اللہ ہر غلامین سے ہمیشہ مانگوں اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ انسان جب فلود پڑتا ہے اتر کرماد پڑھتا اس میں جو دعا کرتا ہے اس میں بھی دعا کی گئی اللہ عمنی فیمن حدیت وہ آفینی آفیت کہ اللہ تعالیٰ جس کو تم نے دی ہے ہمیں بھی عافیت دے دے اور اس سے انسان دو سدوں کے درمیان جو دعا میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا ہے اللہم فرنی ور ہم نہیں وہ اجبور نہیں وہ دینی ور دکھ نہیں وہ آفنی اس میں بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ, کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے عافیت دے دے اور اس طریقے سے جب انسان سونے جاتا ہے سوتے وقت دعا پڑتا ہے اس میں بھی اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتا ہے اللہ انتہا خلب تنفسی وہ انتہا توفا ہا لک مماتا وہ محا وہ افدھا وعین امتحا فخلہ اللہ انسال و, و, و, ان و ان کل آفیہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اربان تو نے میرے نفس کو پیدا کیا تو ہی مارنے والا ہے تو ہی زندہ کرنے والا ہے اگر تو زندہ رکھتا ہے تو اس کی افاظ فرما اور اگر تو موت دیتا ہے تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ میں تج سے عافیت کا سوال کرتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ الحمد للہ روحی وہ آسانی فیچر دی وہ ازن ذکر ہی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری روح کو لوٹا دیا اور میرے جسم کو عافیت دی اور مجھے ذکر کی اجازت دی توفیقی دی اللہ رب الامن نے اسی طریقے جب کسی معذور کو آپ دیکھیں تو ہمارے نبی نے جو میں دعا سکھائی ہے اس میں بھی عافیت کی دعا ہے کہ اللہ کے سر فرماتے ہیں کہ الحمد اللہ, اللہ آفا نی ممب طلاء کبھی وف ابد النی اللہ کثیر ممبخل کا تفدیلہ اللہ اوف یا منظا علی کلبلا ہمارے بھی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی معذور کو دیکھے کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے کہ تمام تعریف و صلی اللہ ہر غلام کی جس نے ہمیں عافیت دی ہمارے فاط رمائی ان چیزوں سے جس کے ذریعے سے فلاں آدمی کو اللہ نے آزمائش کی ہے اور بہت ساری مخلوقات اور اللہ نے ہمیں فضیلت نہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس بیماری سے نجات دے دیتا ہے اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کی کفاظ فرماتا ہے شیخ جنوباز رحمت اللہ نے سوال کیا گیا کہ آدمی عافیت کا اللہ تعالیٰ سے کب سوال کرے تو انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز میں پوچھ سوال کرے اور ہمیشہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آفیت کے بارے میں دعا کرتا رہے اسی پر انہوں نے اپنی باتوں کو ختم کیا پہلے خطبے کے اندر اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ لوگ اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تعالی کے تعاط کرو اور اس دن سے رے روز جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے اللہ کے بندو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ ہر براہن صافیت کا سوال کرتے تھے اور عافیت کہیں نکمت میں اور کہیں آزمائشوں میں نہ بدل جائے اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے اللہم عمین اعضب کا من دعاء نعمت و حول آفیتی و وہ فجت نکمت وہ جمیع سختی کے دعا پڑھا کرتے تھے اس طریقے سے اللہ کے سلیح بھی دعا کرتے تھے اللہم اللہ عمین عاؤز بے من کا بھی سخت تک وہ بے کا اللہ رب گرامین میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرامندی کے ذریعے سے تیری ناراضگیوں سے اور تیری عافیت سے میں تیرے عقاب کے اللہ تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس طریقے اس دعا کیا کرتے تھے اور ہمارے سرب صالحین اللہ رب العالمین سے عافیت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے حسن بصری فرماتے ہیں کہ پورا خیر یہ ہے الخیر اللہ فلافیہ عافیت خیر ہی خیر کا نام ہے اور وہ ترقی تطلمافیہ الناس اور جو لوگوں کے پاس ہے ان کی طرف سے لڑچائی ہوئی نظروں سے انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے اور جب تمہیں یہ چیز دے دی گئی گویا کہ تمہیں سارا خیر دے دیا گیا بن جبیر کہا کرتے تھے کہ عافیت یہ نعمت ہے اور یہ پوشیدہ نعمت ہے مخفی نعمت ہے اور جب یہ ہوتی ہے تو انسان اسے بھول جاتا ہے لیکن جب یہ چلی جاتی ہے تو انسان اس کو یاد کرتا ہے سفیان سوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عافیت دے دی ہے یہ اور تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اس بات سے بہتر ہے کہ تمہیں آزمایا جائے تمہیں کوئی مصیبت دی جائے اس پر صبر کرو اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہیں جو عافیت ملی ہے اس پر اللہ البراہین کا تم شکر ادا کیا کرو اور اس پر اللہ البراہین کا جو ہے شکریہ ادا کرو اسی پر انہوں نے اپنی باتوں کو ختم کیا اور دعائیہ کلمات کے ذریعے سے خطبہ فہتم فرمایا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ البراہین ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عافیت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی افواط فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھن و صابین محمد والا علیہ و صابئین و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ